صلی اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسکول میں موجود تمام برادران خارن صاحب تمام برادر صاحب کو سلام عش کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج ستہتر سیونٹی سیون ہے اور کل میں طیبہ میں ہے تاخیرات کے بعد میں جو اولاد خمشہ ہے اس کا آج درس نمبر ہے پانچ ہے اور درج نمبر چار اور راز سے کی جو ہے نمبر چوتھا درس ہے اور مجموعی دعوت کا ستہتر نمبر سیونٹی سیون کر تاحر میں نمبر تھوڑا غلط آیا تھا پچہتر لکھا تھا کل جو درس گزر گیا اس کا درد نمبر چھہتر تھا ہاں وہ لکھنے میں غلطی ہوئی مجھ بابلو الاسلاقر اگر کسی نے شیو کرنا ہے تو کل جو درد دیا تھا وہ درد نمبر چھہتر تھا اور آج کا درد نمبر ستہتر ہے کل کل میں تہوار میں سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا توجہ دیا تھا آج اس کا دوسرا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ پاک کلمہ میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی میں سے جو بھی گنجائش ہوتی ہیں اس کے دے دوں گا دیدگا نرمی اس پاک مسئلہ کے میں جو ہمارے تر قدم ہے ہمارے پرانے ترکت ہے احکم الزین دین ہمیں سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نورانی ایمانیات پر مشتمل جو انسان کے روح کو خوش کرنے والے روح کو سرور بازنے والے روح کے اندر ایمانیات کے تجدید کے ذریعے سے ساتھ مضبوط اور انتہائی بنیادی ایمانی معرفتی تعلیمات کو اپنے اندر تجدید کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والی خلمات کو ہمارے بزگان جی نے ہمیں نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا اور خود بھی پڑھتے رہے ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا پاک سلسلہ صاحب کے پیرانی درخت نے تو یہ نورانی کلمہ انتہائی شامی کلمہ ہے جان گھر میں اس میں اعتقادی طور پر اللہ کی توحید کا اغر جو کہ اصل الدین ہے تمام امبین سے کہ تبلیغ کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت خدا بزرتی القصم مختصر محمد مصحفہ سعید الامبیہ اشرف الانبیاء اکمر الانبیاء تمام انبیاء میں سے جو ہے آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں سب کی زینت بھی ہیں سب کا خاتم بھی ہیں سجیم ہنسی کے جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں اور اس پر اپنی ایمان کی تجدید کرتے ہیں ہاں جی اس کے بعد مولا علیہ علیہ السلام کی ولایت کا ارار کرتے ہیں تو یہ تین ایمانیات جو ہے ہاں جی اللہ سے انسان شرک سے جب لا اللہ اللہ پڑھا تو شرک سے نجات مل جاتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھا تو کفر سے نجات مل جاتے ہیں علی نو اللہ تو نفاق سے نجات مل جاتی ہے ہاں جی النفاح سے نجات مل جاتے زین الکلامی اور وہ آگے فاتم متمۃ اللہ علیہ علیہ حسین صفت اللہ علامہ محمد رحمۃ اللہ علم غزم لانت اللہ سے ان کو بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان کامل سے کامل تر نورانی سے نورانی تر ہاں جی اور اسلام کی جو ہے ان عظیم حیثیوں سے جو کہ اسلام پر سب سے زیادہ قربان حسہرایا تھا علامہ حسین الشفہ حسین شہید کربلا کہ دین ختم ہو رہا تھا تباہ ہو گیا تھا بدل گیا تھا ہم ہاں اس کو پھر نو نوبشہ ان حصیوں سے اپنی محبت معدت عقیدت کے احار کریں پھر محمد آل محمد کے انہی حصیوں کا اسلام کے پاک مقدس دین کو ہم تک پہنچانے میں حصوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ قربانی جانی مالی ہر لحاظ سے عظیم قربانی خاندان ہاں نے دیا ہے اولاد زہرہ نے دیا ہے اور قیامت تک ہاں جی دیتے آئیے ہیں دیتے رہیں گے یہ حسیہ عال محمد کے اولاد حسن کے میں حسین ابن علی الرابقیہ صاحب نے جو عظیم قربانی دیا جس کے کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتے وہ حسیاں یہ زہرا اتھر ہے اتھر کے اولاد نظام ہے آہی کے اولاد سے ہیں تو ان سے محبت معدت جو ہے اے عبادت و اللہ بل شمت اللہ میرے علم معرفت ملتا ہے اور اس سے بڑی جو ہے ہم کل قیمت میں نجات دہندہ کوئی معرفت کی بات کوئی ایمانیات کی تجدید نہیں ہو سکتا ہے ذہن کرامی لہٰذا جتنا ہو سکے اس کلم کی رد گرد غور فکر کریں اور کمال خلوص کے ساتھ کمال محبت کے ساتھ کمال عقیدت کے ساتھ ان نورانی کلمات کو اپنے نمازوں کے بعد سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے جب بھی آپ کا توفیق و پڑا کریں اس میں ثواب کے سوا اجر کے سوا ہاں جی ہمارے گناہوں کی بخش کا ذریعہ ہونے کے سوا ہمیں جنت سے ایک کلمہ آپ جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے جنت سے قریب سے قریبتار ہوتے جائیں گے اور جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے جہنم سے دور ہوتے جائیں گے اس میں ذرا ور کسی مسلمان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے زنگرامی جو لوگ اس کلمے کو پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں نماز کے بعد وہ انتہائی بے قوفی کے کام کرتے ہیں انہوں نے کبھی اس کلمے کے نورانی کلمات پر شاید غور نہیں کیا فکر نہیں کیا ان پر توجہ نہیں کس کے اندر موجود عظیم اللہ کی ذات سے لے کر بند پا پاکے ان عظیم زواد اسلام کے ساتھ جو خدمات ہیں ہاں اسلام کے دین ہم تک لایا کس نے پہنچایا ہے کس نے یہی پیارے نبی محمد مصطفیٰ ہے اور آپ کے اقوت بادندگی کے ہر لمحے میں ہاں جی ان کی ابویاری میں سب کچھ قربان کرنے والی ہے زہرائے حسن حسین ہے اور کون جہاں جہاں اس واجہ اسلام ابتدائی دور میں تھا اس کے لیے جو اس کو تعاون کی مدد کی ضرورت تھی اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی تو کس نے دیا جا نگر لہذا جو ہے اس قلم کی تجدید سوائے ایمان میں پختگی کے ہاں انسان کو ایک سچا مومن بنانے کے اس کے اندر اور یہ اور کوئی خامی جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہاں کیوں نہیں پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں میرے سمجھ میں تو جو لوگ روکتے ہیں وہ بہت بڑا خطا کر رہے ہیں غلطی کر رہی مبارک کلمے کو یہ تو ہمیشہ انسان کو وجہ ہونی چاہیے اسی لیے تو ہمارے بزرگان نے ہمیں سواس کیا یہ صرف تم نے باندھا دنیا میں صرف پڑھتے نہیں رہنا ہے تمہارے کوہن پر بھی یہی کلمہ لکھنا ہے ہاں تمہارے تمہاری کہن پر بھی یہ کلمہ لکھیں یہی کلمہ تمہارے آخرت کی نجات ہے تمہارے قبر کی روشنی ہے تمہارے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے ہاں جی اور تمہیں پلے سراج سے آخرت کے ہر منزل سے قراز کرنے والا مقندس کلمہ یہی تو ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان محمد علی محمد سے علیہ السلام کی ولایت کے اغرار پنجن پاک عظمت ان کی اللہ کے حضر میں جو مقام ہے اس کا اقرار ہے ان کے دوستوں سے محبت کا اظہار ان کے دشمنوں سے ہاں عداوت اور بوس کا اظہار اے نِا اے ن عبادت ہے اے نِ شواف اے ہے ہاں جی یہی تو سلام ہے اسلام ہے اظہاں میں کیوں لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے اللہ صاحب کو ہدایت دیتے میری دعا ہے لیکن جو اس ہے اس قلم یہ بہت ہی مقدس کلمہ آئی کو اتنا تازہ کرتا ہے جس کا کوئی حد ہے نہیں ہے اعظم تو اس میں جو دوسرا عصہ ہے محمد الرسول اللہ ہاں جی لا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول لفظ تجمہ تو یہی ہے لیکن محمد کا معنی جو ہے یہ لفظ عربی ادب کے لحاظ سے مفعول کا شغا واب تفعیل سے عربی ادب کے لحاظ سے جو تھوڑا بہت میں طلبہ بھی مطلب اس لیے میں یہ باتیں تھوڑا چھیڑتا ہوں عرب بولتا ہے یہ اس کا معنی کیا ہے ہیں محمد یعنی تعریف کیا گیا ہنسی ایسی ذات جس کی تعریف کی گئی ہو قابل تعریف ذات قابل ستائش ذات یہ عربی ادب کی کتاب المنجد نامی مشغی کتاب ہے لیکن ایک قرآن کتاب ہے لغت کی کتاب اس میں علماتے ہیں عرب بولتے ہیں جب یقالو فلان محمد المحمد المحمود محمد احمد ممود صحب ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں محمد محمود جب اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے یہ بندہ اچھا ہے نیک ہے سالے ہے تو عرب بولتا ہے ہاضا محمود محمود شاہ سے فلان شاہ محمود سے اس وقت کہا جاتا ہے جب اس کی تعریف کی جائے اور محمد کب کہا جاتا ہے محمد کے معنی اس بھی بالا تر ہے اسے بھی خوبصورت تر ہے جامع تر ہے نورانی تر ہے اس لیے لغت فرماتے ہیں محمد اس بات بولا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں اذا کا صورت خصہ عل المحمودہ جب کسی کی جو ہے اچھی خصلتیں نیک خسلتیں ہاں جی اس کے اخلاق اس کے ایمان اس کے ادب اس کے تواع اس کے صور اس کے علم اس کے برن باری ہاں جی اس کے عہدر گزار اس کے ہاں جی عادل انصاف جتنے بھی نیک حسلتیں ہیں اس کسی میں جب وہ سب زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت عرب بولتے ہیں حاضم محمد عرب اس وقت بولتے ہیں ہاں تو یہ محمد کا لفظ عرب کے اندر بھی عربِ لغت کے لحاظ سے بھی بہت ہی خوبصورت بہت ہی شام ہے لفظ ہے عرب محمد اس وقت عرب محمد اسراد بولتے ہیں سرت خصع المحمودہ جب کسی کے اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کثرت سے ہو جاتے ہیں تو اس وقت عرب بولتے ہیں محمد الیہ محمد ہے تو اس سے مطلب کیا وہ محمد وظیم ہے جس کے نیک صفات و خصلتیں بے شمار ہیں چنیک سے بات باقی انسانوں سے تو آپ کا موقع صحیح لینا آپ کا اللہ تعالی نے اس کائنات میں سے ہاں انسانوں کو جو ہے اشرف المعلقات بنا کے خلق ہے انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو چنا انبیاء علیہ سے چن تو اس چننے میں بھی آبا آیا پھر انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسولوں کو چنا اللہ کے اور مکرم بندے ان میں سے اس میں بھی آبا آیا پھر تین سو تیرہ میں سے پانچ العظم امبیا چنا ہاں حضرت نوح حضرت ابراہیم موسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ حیثیوں کو چنا پھر ان میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہاں جی آپ صلی اللہ اور آپ عظیم و عظیم حسن کہ اللہ خود کی مبارک حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری اس کائنات میں اللہ تعالی ایک اقبال صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا اس نے میری ذات کو سب سے پہلے خلق کیا میرے نور کو خلق کیا پھر پنجتا ن علیہ السلام اور پنجتا پاک کے نور کو خلق کیا یہ وہ نورانی ہم لوگ ہیں کائنات پیدا کی پیدائش سے پتن کدار میں ہزاروں سال پہلے باس عادت میں آئے دو ہزار سال پہلے آدم کی تعلیم سے بعض میں آیا چودہ ہزار بعد میں سترہ ہزار, ہزار ستر ہزار سال پہلے سے جو یہ ہستیاں دنیا میں عائب ہیں ان کی نور کا اللہ نے خلق فرمایہ انوار میں اور وہ اللہ کے پرشش کریں اللہ کی تصویح و تقدیش کریں ایک ابن عربی نے اور تصوف کے بڑے بزرگ حسے اس نے نہ کہا کہ پھر آپ فرماتے ہیں فرشتوں نے بھی محمد عالم محمد سے فشتوں نے بھی محمد العلی کی تصویر سے تصویر کرنا سکھا ہے زن گرمین کی شان منزل کم کیسے درہ کر سکتے ہیں لہذا پیارے نبی تمام کائنات کی تمام انبیاء سے مسلمین سے شہدا سے آپ چنا ہوا اس اس لیے شاعر نے تو کہا حسن یوسف دم ایسا یدزاداری امتحبان ہمیں دارن تو تنہا حداری فت یوسف کا سن حسن اور حسن سیرت ہاں جی اور حضرت عیسا علیہ السلام کے دم میں مسیح آئی کہ آپ کے ایک دم سے مریض ٹھیک ہو جاتے ایسا موسیٰ علیہ السلام کا موضاء اس طرح سارے انبیاء میں جو نیک حسرتیں ہیں وہ سب آپ میں پائی جاتے ہیں وہ آپ میں اکیلا ہیں جو آپ صاحب تمام انبیاء میں وہ آپ صاحب آپ میں اکیلا ہیں ہاں جی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے میرے کا اللہ نے خود فرمایا تو معیش ستر ستر علیہ السلام کی حسلتیں علیہ علیہ السلام کے اندر موجود تھے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں زین گرمی ان کی کمالات جو ہے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارا حستی ہے وہ محبوب ہستی ہے ہاں جی جو تمام انسانوں کی تخلیق سے پہلے سے بھی اللہ نے ان کے نور کو ہلاک کیا ہوا ہے لہذا آپ کی جو ہے خسلتوں, قرآن آپ کی حضلتوں سے بھرا ہوا ہے آپ کے خلق سے ہم ہوا ہے ہاں جی آپ کو قرآن نے خل خل کے عظیم کا مالک قرآدین اللہ, اللہ خلق کے عظیم فرمایا ہاں جی قرآن نے جو آپ کو رحمت للعالمین عالمین کا رقم دے آپ عالمین کے لیے رحمت ہے اذنگر میں ہم سوچیں ہم گھر کے بندے کے لیے رحمت نہیں بن اپنے بچوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے لیکن یہ اللہ کا پیارا رسل پوری کائنات کے ہر شے موجود کے لیے ہر شے کے لیے آب رحمت ہونا یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے حسین میں تو پیارے نبی سے آپ جتنی محبت کر سکتے ہیں کرو حزین گرہ میں جتنا پیارے نبی کو اپنا اندر جگہ دے سکتے ہیں جگہ جگہ دے دو آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے پی بھی اشیاء تھا انہوں نے فرمائی کان خلق القرآن آپ کا اخلاق قرآن ہے قرآن میں مومنوں کے جتنے اچھے افساف ذکر کیے ہیں نجات پانے والوں کے جتنے افساس ذکر کے ہیں امبیا علیہ السلام کے جتنے افساس ذکر کے ہیں وہ سب آپ میں بطور تام اور بطور کامل پایا جاتا ہے اس پیارے نبی میں ہاں جی اس پیارے ایسے ہی اللہ تعالی نے ہمیں پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے کو نہیں کہا جان کر پیارے نبی واقعی پیارے نبی ہیں ہاں جی حسن یوسف دنیا میں مشہور ہے لیکن کمالات میں آج آپ فرماتے ہیں لیکن مجھ میں یوسف کے حسن کے ساتھ ساتھ یوسف سے زیادہ میں, میں ایک تو سورت ہوتی نا سیرت سیرت میں, میں اس سے بھی آگے تھا مسنی چند مسنی چند کھڑیوں کا سر بھی یوسف پہ زیادہ مسنی چند یہ ہاں وہ ایک اور ایک اندر نورانی کیفیت اضافہ پیدا کر لیتے ہیں تو لہٰذا یہ واضح محمود پسندیدہ ہستی ہے یعنی اسلام ذکر بعد میں جو پڑھتے ہیں نا بلاغر الاب کمال کشبدا جمالی حسن الجم و خصالِ صلی وَََََََ اس میں كیا كہتے ہیں حسن الجام و خسالی آپ کے اندر تمام آپ کی تمام خصلتیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت ہے اللہ حضر اس لیے اے پیارے نبی پر درود بھیجیں صلی علیہ و آپ پر آپ کے آل پاک پر درود بھیجیں ہاں جی ان اللہ یہ اس لیے ہم درود بھیجتے ہیں اس گر کے شروع میں بھی اشعار پڑھتے ہیں یہ سارے آپ کی نورانی کمالات آپ کے کمالات پر اس عظیم ہستی کے اور صاحب بیان کرنے کا ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے ہاں جی ہماری تم تمام نو انسان ایک طرف جا کے آپ کے افشاء میں بیان کرنے لگ جائیں آپ کے افسا پہ کتابیں لکھنے لگ جائیں ختم نہیں ہوگا جان کر میں ختم نہیں ہوگا آخر فرماتی رسول رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول کے معنی پیغام رسان قاصر سفیر فرسادہ بے جو ان معنی میں آتا ہے چونکہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا اس لیے آپ کو اللہ کا رسول پیغام علیہ کو پہنچانے والا یہاں پیغام لمرت ایک مختصر چیز نہیں ہے بلکہ اصطلاح میں رسول صاب کتاب صحاب شریعت نبی نبی کو کہتے ہیں جس نے خدا کا پیغام جو لوگوں تک پہنچائے اور اس کی جمع رسول ہے تو آپ اللہ کا رسول ہے یعنی آپ عظیم حسیم آپ ہی کے وسئلے سے قرآن جیسے عظیم کتاب اسلام جیسے عظیم دین جو تاقیات یہ کتاب بے قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے یہ دین بے قیامت باقی رہنے والے دین ہے ہاں جی اور کوئی دین نہیں آئے کوئی شریعت نہیں آئے گا یہی شریعت کاملہ ہے ہاں یہی مکمل نظام حیات ہے اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا ہر دونوں میں نجات اور سعادت ہے ہاں جی اللہ نے نو انسانی کے لیے جو دین امبیا علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جس دن کی تبلیغ کرتا ہے وہ یہی اسلام تھا اور رسول اللہ پہ کے مکمل ہو گیا اس لیے اللہ علیہم دین و ممتم نعمت و رضیۃ الکم السلامِ دین کہہ کے آج دن کو ہم نے مکمل کیا غدی کے اعلان <سلام> کے ساتھ ساتھ رسول کے رسالت کی ذمہ داریاں پورا ہو رہے ہیں اور اسلام مکمل دین اور تا آمد کے لیے یہ ایک مکمل دین ہے اس مکمل دین کو اللہ سے لے طرف سے بندوں تک ہم تک پہنچانے والے عظیم حسین رسول اللہ ہم کی ذات گرامی ہے اس لیے آپ کو رسول اللہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام بندوں تک معلومات تک پہنچانے والے حسین درود السلام و, و ہزاروں اللہ کے پیارے نبی پر